من شرح اللہ سدرہ اسلام ذرا بتاؤ وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا فہو اعلی نور انبی پس وہ اللہ کی طرف سے نور پر قائم و دائم ہے یعنی سینہ کھل گیا اور نور سے منور ہو گیا وہ اور جس کا سینا نور قرآن سے معروم ہے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں شرح صدر کیا چیز ہے شرح صدر یہ ہے کہ بندے کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گناہوں سے نفرت ہو جائے سینا اسلام پر چلنے کے لیے آسان ہو جائے اسے کہتے ہیں نور قرآن سے سینہ منور ہو گیا حدیث باغ میں فرمایا گیا صحابہ کرام نے جب اس آیت کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے فرمایا اس کی علامت کیا ہے عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے انسان بے رغبت ہو جاتا ہے یعنی دنیا کی لذتیں سے گناہوں میں ملوث نہیں کر سکتی اور بندے کا رجحان دین کی طرف ہو جاتا ہے آخرت کی فکر اس پر لاگو ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا کہ وہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کو آمادہ ہو جائے تو سمجھو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور شر سدر اسے حاصل ہو گیا قلوب پس ان کے لیے بربادی ہے جن کے دل اللہ کی یاد کے باوجود سخت ہیں یعنی اللہ کی یاد سے ان کے دل نرم نہیں ہوتے کوئی نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی ان دلوں کے لیے بربادی ہے اولائک فی دلا مبین یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں اے پروردگار ہمارے دلوں کی سختی کو دور کرتے اللہ نزل احسن کتاب کتابا ہم مثانیہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پیارا کلام کی کتاب نازل فرمائی جو شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسا ہے یعنی کوئی انسان کتاب لکھتا ہے تو کتاب کا بعض حصہ بہت اچھا ہوتا ہے بعض حصے میں اتنا لطف نہیں آتا یہ قرآن کا معذہ ہے کہ جہاں سے پڑھیں جہاں سے سنیں دل نور سے منور ہوتا ہے مسانیہ دوہرے بیان والی ہے یعنی اس میں وعدے کا ذکر بھی ہے وعید کا ذکر بھی ہے عمر کا ذکر ہے تو عمر کے ساتھ نہیں کا ذکر ہے اور جہاں خبریں ہیں خبروں کے ساتھ احکام کا ذکر بھی ہے تاخیر قرآن سن کر لرزنے والوں اور قرآن کی آیات سن کر جن کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور وہ قرآن سن کر اپنی زندگی میں انقلاب محسوس کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں فرمایا وہ لوگ کہ جن کی کھال جن کے رومگٹے قرآن سن کر اللہ جو ان کا رب ہے اس کے خوف سے ان کے رومگے کھڑے ہو جاتے ہیں ان پر لڑ ساری ہوتا ہے تم تلین و جلوب ہم اللہ ذکر اللہ ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ کے ذکر کو سن کر نرم پڑ جاتی ہیں اور وہ اللہ کے ذکر کی طرح مائل ہوتے ہیں ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ يَحْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ یہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ رہ دکھاتا ہے اس قرآن کے ذریعے جسے چاہے اے پروردگار قرآن کو ہمارے لئے ہدایت بنا دے وَمَنْ يُدْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا مراد یہ ہے کہ جسے اللہ ناراض ہو جائے اور اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہونے والا ہے افم تقیب یومل قیامتی نیک لوگوں کا ذکر ہے اب فرمایا جا رہا ہے ذرا بتاؤ قیامت کے دن جس کا چہرہ برے عذاب کا مقابلہ کرے گا یعنی جس کے چہرے کو برے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا جس کا چہرہ اللہ کے غذب سے بگاڑ دیا جائے گا کیا وہ اور نیک لوگ اللہ کے خوف رکھنے والے برابر ہیں وہ قیر اور ظالموں سے کہا جائے گا رو کو ماں کن جو تم گناہ کرتے تھے اب اس کی سزا پاؤ کز رب البین امین ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا فلازاب میں یش ارونا یہ دنیا کی مستی میں مست تھے ہے اور منصب و طاقت ایسی تھی کہ بظاہر اللہ کے عذاب اور غذب کی کوئی صورت نہیں لگتی تھی پھر گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب وہاں سے آیا جس کا انہیں شعور بھی نہیں تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی بیماری میں ہم مبتلا ہوں گے ایسی آگ لگ جائے گی ایسا نقصان ہو جائے گا یہ تو دنیا کا عذاب ہے فضا قہم اللہ فی الحیات دنیا پس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھایا والا اذاب الآقی اکبر دنیا کا عذاب تو بہت معمولی ہے وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا اور ضرور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت بڑھ کر ہے لو کانو یا کاش کے وہ جان لیتے اور گناہوں سے توبہ کر لیتے ولا قدرا صفی حادل قرآنی منکلی مسل اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح سے مثال بیان کی لاءم یت تاکہ وہ غور کریں اور نصیحت حاصل کریں ہے کوئی غور کرنے والا اور اپنی زندگی میں قرآن کے مطابق انقلاب لانے والا قرآن عربی یہ قرآن عربی قرآن ہے غیر ایو جن جس میں کوئی ٹیڑھا پن کجی اور نقص نہیں ہے یہ قرآن اس لیے ہے لہم یتو تاکہ وہ اللہ سے ڈریں کہ جب قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں تو اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا جب قرآن کو غور ہی نہیں کریں گے تو جہنم کا خوف کیسے پیدا ہوگا یقینا نور قرآن نشست میں آنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہی قرآن کا منشا ہے قرآن نازل ہوا پانچ حقوق ہیں قرآن کے قرآن پر ایمان لانا قرآن کو پڑھنا قرآن پاک کو سمجھنا قرآن پاک پر عمل کرنا اور قرآن پاک کی دعوت عام کرنا یہی ہمارا مشن ہے اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت ادا فرمائے درب اللہ مثلا رج اللہ اللہ ایک مرد کی مثال بیان کرتا ہے فی شورکا متشا کی سونا وہ کئی شرکا میں برابر برابر تقسیم ہے مثلا وہ ایک سیٹھ کا نوکر نہیں ہے کئی سیٹ کا نوکر ہے اب آپ بتائیے وہ کسی کو بھی خوش نہیں رکھ سکے گا اس کی بات مانے گا تو وہ ناراض ہوگا اس کی بات مانے گا تو وہ ناراض ہوگا اور دونوں سیٹ اگر ایک ہی وقت میں کام دیں گے تو وہ ایک کا حکم مانے گا دوسرے کی نافرمانی کرے گا وہ رجولن سلم ال اور ایک مرد وہ ہے جو ایک ہی مرد کا غلام ہے ایک ہی مرد کا نوکر ہے تو بتائیے دونوں برابر ہیں ہرگز برابر نہیں اسی طرح بندہ دنیا کے ہر شخص کا غلام بنا رہے اور دنیا کے ہر فرد کا کہنا مانے اس کے بجائے بندہ ایک رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جائے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا دنیا کا خوف نکل جائے گا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا وہ کسی کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا حضرت مجد رحمان آپ کو جہانگیر نے بلایا اور کہا کہ آپ میرے دربار میں آئے جب آپ آئے تو جہانگیر نے کہا میرے سامنے جھک جائیں چونکہ بادشاہ کا یہ رواج تھا آپ نے فرمایا میرا سر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے مخلوق کی بارگاہ میں مخلوق کے سامنے میرا سر نہیں جھکتا ہم ایک کی بارگاہ میں جھک گئے اور دوسروں کی بارگاہ میں جھکنے سے ہم پاک ہو گئے تو جہانگیر نے کہا آپ باہر جائیں آپ کو گرفتار کر لیا گیا ایک دروازہ بنایا گیا اور وہ دروازہ اس طرح بنایا گیا کہ جس کا سائز بہت چھوٹا تھا اور آپ کو حکم دیا گیا اس دروازے سے آئیں آپ جانتے ہیں کہ دروازے کے لیے انسان جھکتا ہے آپ نے خیال کیا کہ اس موقع پر میرا جھکنا جائز ہے میں دروازے کے لیے جھک رہا ہوں مگر جہانگیر کو آپ نے خوش کرنا پسند نہ کیا تو آپ نے اپنا سیدھا قدم دروازے کے اندر رکھا اور آگے جھکنے کے بجائے پیچھے جھکے اور پھر دوسرا قدم رکھ کر آپ دروازے میں داخل ہوئے جہانگیر نے کہا میں آپ کو جھکا کے رکھوں گا آپ نے فرمایا اب میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا جیل میں آپ گئے تو جیل میں آپ کی تبلیغ سے کافر مسلمان ہونے لگے اور مسلمان جو گناگار ڈاکو تھے وہ ولی کامل بننے لگے جہانگیر نے کہا مسئلہ کیا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو جیل میں بغاوت ہو جائے جہانگیر نے بلایا مجدد علی ثانی علیہ رحمٰ جہانگیر کے سامنے آئے تو جہانگیر نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے آپ نے اس کے روب کی پروا نہ کی اور اسے اس کی غلط کاریوں اور گناہوں کی طرف خبردار کیا اور آپ نے فرمایا تم دین اسلام کا نقشہ بدلنا چاہتے ہو تم بے حیائی عام کر رہے ہو کیونکہ روشن خیالی کا سب سے پہلا جھنڈا اکبر نے گاڑا اور سلح کلیت کا جھنڈا اس نے گاڑا کہ ہندو اور مسلمان کی رسومات مل جائیں اکبر نے ہندوؤں سے بھی شادی کی اور مسلمانوں سے بھی شادی اکبر کے یہاں پوتوں کی پوجا بھی ہوتی تھی اور نماز بھی پڑی جاتی تھی تو آپ نے فرمایا تم دین اسلام کا نقشہ بدلنا چاہتے ہو میں اپنی جان کا نذرانہ دے دوں گا یہ بدلنے نہیں دوں گا اللہ تعالی نے آپ کو وہ روک دیا کہ جہانگیر آپ کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ فوٹ پھوٹ, پھوٹ کے رونے لگا اور اس نے توبہ کی اور آپ کے مبارک ہاتھ پر بیت کر دے جو ایک کا خوف رکھے دنیا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے حل کیا ان دونوں کی مثالیں برابر ہیں الحمد تمام خوبیاں اللہ کے لیے بل اکثر بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں ان کا بے شک تمہیں اس دنیا سے جانا ہے وہ ان میتونہ۔ اور بے شک وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے کفار یہ کہتے تھے کہ یہ دین اسلام وقتی ہے حضور کے وسال کے بعد یہ دین ختم ہو جائے گا تو فرمایا کہ یہ حضور کے وسال ظاہری کا انتظار نہ کریں حضور کو بھی دنیا سے جانا ہے ان کو بھی دنیا سے جانا ہے لیکن حضور کا دنیا سے جانا یہ اور ہے اور ان کا دنیا سے جانا اور ہے یہ اللہ کے عذاب کی طرف جائیں گے اور حضور تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئے اپنا مشن مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں گے قیامت پھر بے شک تم قیامت کے دن ایندا ربی اپنے رب کے پاس تخت مونا جھگڑا کرو گے آپس میں لڑو گے اور ایک دوسرے پر الزام لگاؤ گے کہ تمہاری وجہ سے میں گمراہ ہوا اللہ تبارک کو بتا لا تیس پارے کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے الحمدللہ للہ تیئسوں پارہ مکمل ہوا رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صحت تندرست یافیت کے ساتھ ہمیں مکمل قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے